میرا سوال حضور یہ ہے کہ دشوت کا لینا اور دینا تو ویسے جائز نہیں ہے اور حدیث پاک میں اس کی مذمت بھی آئی ہے لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں جو آج کل جو خاص طور پر سرکاری محکمے کا جو حال ہے وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اب سوال حضور یہ بنتا ہے کہ ہم اگر اپنا کوئی ہمیں کوئی جائز کام کرانا ہو اور اس جائز کام کو کرانے کے لیے اگر ہم ناجائز کام کرنا پڑے تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں یعنی اپنا جائز کام کروانے کے لیے رشوت دے سکتے ہیں شرم یا نہیں دے سکتے جیسا اللہ جی حسان بھائی اگر واقعی کہیں ایسا مسئلہ ہو کہ رشوت کے بغیر کام نہ ہو رہا ہو اور ہاتھ بھی اپنا ہو تو اس میں دینے والا گناگار نہیں ہوگا لینے والا گناگار ہوگا ہاں کسی کا ہاتھ چھیننے کے لیے یا کسی سے پہلے اپنا حق لینے کے لیے کہ باری کسی کی ہے تو اس حال میں اس طریقے میں حرام ہوگا لیکن اگر واقعہ تن ایسا ہی ہو کہ اس کے سوا چارہ کار بھی نہ ہو ویسے تو اللہ مجدور کی بڑا کریم ہے ہم نے بے شمار مواقع پہ آزمایا کہ جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے پھر بھی اللہ جلح مجدور کی کوئی نہ کوئی اس کے لیے آ نکال دیتا ہے لیکن چونکہ ہم اپنے طور پر راہیں نکالنے کی سوچتے رہتے ہیں تو پھر اللہ ہمارے کام ہمارے حوالے کر دیتا ہے تم جانو تمہارا کام جب ہم یہ گزار کر کے بھائی تعالیٰ یہاں پہ کچھ نہیں ہم کر سکتے تو پھر اللہ کوئی نہ کوئی مخل پیدا کر دیتا ہے یہ تقوی کی بات ہے اللہ پر بھروسے کی بات ہے لیکن اگر کہیں ایسا مسئلہ ہو جائے کہ آدمی خبر بھی نہ کر سکے اور توکل بھی نہ کر سکے تو پھر اگر مجبور ہے تو لینے اور دینے دونوں کا جو گناہ ہے وہ لینے والے پر ہوگا اگر واقعہ واقعات دینے والا مجبور ہے تو اور اگر جان بوجھ کے مجبوری پیدا کر رہا ہے یہ چیز کل مل سکتی ہے میں چاہتا ہوں نہیں آج ہی مل جائے اور اس کے لیے میں رشوت دیتا ہوں تو ایسے معاملات میں دونوں شخص جو ہیں وہ گناہ دار ہوں گے چاہے اپنا